بات ہوئی تھی فتح مکہ کی گزشتہ سمرات گزشتہ جمعہ میں نہیں تھا اس سے پچھلے جمعے کے اندر فتح مکہ کی اور فتح مکہ میں جو مردوں اور عورتوں کی بیعت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بہت ہی تھوڑی سی کچھ جگہوں پر مزاحمت ہوئی اور باقی لوگ انہوں نے امان لے لی آپ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کی طرف گئے اور خود اپنے ہاتھ مبارک صاحب کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس سے آپ جو بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے چاہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر تھے یا بیت اللہ شریف کے باہر مطاف کے اندر تھے آپ خود ان کو ایک اپنی لاٹھی سے گراتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ آیتیں آپ کے لب مبارک کے اوپر تھیں کہ وہ الجا الحق وضاحق الباطل ان نظبات اللہ کرانہ کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ بھاگ گیا اور یہ باطل ہے ہی کہ اس کی قسمت ہی شکست اور اس کے مقدر کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ رسوائی لکھی ہے اور یہ اندھے منہ ان بتوں کو آپ اپنی چھڑی کے ذریعے سے گراتے ہوئے جا رہے تھے تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ بت ہر کے سیشے سے چپکائے گئے تھے لیکن آپ کی لاٹھی کی زور سے وہ پیچھے کی طرف گر جایا کرتے تھے پھر آپ نے خانہ کعبہ کی چابی منگوائی ہے عثمان بن ابی طلحہ جو خانہ کعبہ کے جن کے پاس چابی تھی تو عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی لائے اور آپ اندر داخل ہوئے خانہ کعبہ میں تو سے فارغ ہو کر ان عثمان بن طلحہ بعد مسلمان ہوئے ان سے آپ نے ہجرت سے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے لئے خانہ کعبہ کھول دو میں اندر جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے بہت ہی گستاخانہ جواب دیا تھا مسلمان نہیں تھے اس تو انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ تو معزز لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے بڑے لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے تو وہ یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کہ آپ, میں آپ کی حیثیت ایسی حیثی نہیں سمجھتا کہ آپ کے لئے خانہ کعبہ کو کھولوں تو آپ نے کہا تھا کہ عثمان ایک دن اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر میری مرضی ہوگی کہ میں کس جس کو دوں میں دوں گا خانہ کعبہ کی چابی اس نے کہا کہ اگر ایسا کوئی دن بھی ہمارے نصیب میں ہے اور ہماری قسمت میں ہے تو وہ قریش کی تاریخ کا سب سے برا دن ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ قریش کی تاریخ کا سب سے اچھا دن ہوگا تو عثمان بن طلحہ آئے ان سے کہا خانہ کعبہ کی چابی دے چابی انہوں نے دیا آپ نے خانہ کعبہ کھولا اندر تشریف لے کر گئے اس میں تصویریں تھیں دیواروں کے اوپر تو آپ نے زمزم منگوایا اور کہا کہ دیواروں کی تصویروں کو مٹا دیا جائے دھو دیا جائے اور آب زمزم سے پھر ان تصویروں کو جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنائی گئی تھی ان کو دھویا گیا اور آپ اس وقت تک باہر کھڑے رہے جب تک کہ دیواریں صاف نہیں کر دیں گی تصویروں سے اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی دیواروں کے اوپر یہ تصویریں نہیں لگانی چاہیے بہت واضح حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے اس لیے یہ جو کاغذ کی جو ڈیجیٹل uh, تصویر ہے جو موبائل پر آتی ہے یا جو سکرین پر آتی ہے اس میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تصویر ہے یا نہیں ہے لیکن جو کاغذ کی تصویر ہے اور جو اخبار کی تصویر ہے یا کسی بورڈ کی تصویر ہے اس پر تو ہندوستان پاکستان کے علماء کم سے کم متفق ہیں کہ یہ تصویر ہے اور اس سے اجتناف کرنا چاہیے تو آپ نے پھر خانہ کابہ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے اور پورے بیت اللہ کے گوشوں پر آپ نے جا کر چاروں طرف سے تقبیر بلند کی توحید کیونکہ بتوں سے بھی خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا تھا تو صدای توحید وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی باہر لوگ ظاہر خانہ کعبہ تو چھوٹی جگہ ہے اور سب لوگ اس کے اندر تو نہیں جا سکتے تھے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ بھی اوپر ہے قریش نے اس کو کافی اوپر کر دیا تھا جو آج بھی اوپر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے یہ, یہ اس کی اسی زمانے سے اتنی ہے قریش نے جب نیا خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت اس کی اونچائی اس کے دروازے کی تھی اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیلاب کا پانی آتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ اس طرح نشیب کے اندر ہے بالکل نیچے تو اس زمانے میں جو کہ سیلاب کا پانی آتا تھا تو وہ اس کے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا تھا گیا بھی تھا کئی دفعہ اس لیے وہ جو ہے انہوں نے اونچا کیا اور دوسرا اونچا کرنے کے اندر مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں داخلہ قریش کی اجازت کے بغیر نہ اور دروازہ اتنا اونچا ہو کہ جب تک وہ اس کو سیڑھی نہ لگائی جائے اور اس کا دروازہ باقاعدہ کھولا نہ جائے تو کوئی اس میں جا نہ سکے اور تیسری اس کے دروازے اس کی حفاظت کے پیش نظر بھی کیونکہ اس کے اندر سونے چاندی کی چیزیں رکھی بھی تھی بعض ایسے ہرن اور بعض ایسے بت جو سونے سے بنے ہوئے تھے وہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے اس کی حفاظت بھی وہ اسی میں سمجھتے تھے تو آپ آئے باہر تشریف لائے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے کے بعد اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ کے اندر تھی اور بہت سارے لوگ اس کے امیدوار تھے عثمان بن طلحہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی اس کی توقع کریں چابی کی کیونکہ ان کو شاید اپنا وہ سلوک یاد ہوگا جوہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اور ہجرت سے پہلے ان کے تو خیر بہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ چابی مجھے واپس آئے میرے پاس میں بھی اس کا امیدوار ہو سکتا ہوں خاندان نبوت کے لوگوں کو بنو ہاشم کو خاص طور پر بنو عبد المطلب کو توقع تھی چابی کی اور ان متوقع امیدواروں میں سعیدنا عباس حضور کے چچا سعیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی خوشبختی خوش بختی ہے کہ کسی کو خانہ کعبہ کی تولیت مل جائے تو وہ اس کے امیدوار تو آپ آئے اور آپ نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کا دے کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے کچھ جملے میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو خطبہ تو حدیثی کتابوں کے اندر پورا آیا تو آپ نے خطبے میں کہا, کہا کہ لاہ اح دہ اللہ لا شریک اللہ صد قباد و نر ابدا و حضاب آپ نے سنا ہوگا کہ یہ خطبہ اس طریقے کے ساتھ لاہ الح دریک لا صد قباد و نسر ابد و حضم الحضاب وحدہ یہ آج کل بھی خطبہ اپنے خطبوں کے اندر یہ جو جملے پڑتے ہیں یہ وہی جملے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر فتح مکہ کے بعد جو آپ نے ارشاد کروائے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا یعنی یہ جو فتح مکہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سچا ہوگا اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اللہ نے دشمنوں کی تمام جماعتوں کو تنے تنہا اللہ میں شکست دی ابیا علیہ وسلاۃ کا اور نئے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیابیوں کو سرفرازیوں کو سر بلندیوں کو اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں اس کو اپنی تفریح منصوب کرتے ہیں یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی جانب منسوخ کرتا ہے اور ہم انسانوں کے اندر بھی جس انسان کی رحمانیت سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ ساری نعمتوں اور کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے اور جس شخص کی مناسبت جو ہے وہ شیطانی مزاج کے ساتھ ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بخششوں کو اپنے بازوؤں کا کمال سمجھتا ہے جیسے قانون تھا قارون کو جب کہا گیا کہ تمہارے پاس جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو میں نے خود اپنے زور بازو سے کمائی ہے یعنی اس میں الیاز بلّہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کردار نہیں ہے مجھے مال دینے کے اندر تو یہ قارونی اور حامانی اور فرعونی سوچ جو انسان کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی دولت کو یا اپنے منصب کو یا اپنی شہرت کو یا اپنی عزت کو یا اپنے پاس کسی بھی نعمت کو خالص اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنا کمال سمجھنا اس کو یہ سمجھنا کہ کوئی میرا میرے اندر کو بہت بڑا وصف ہے یہ بڑا خطرناک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ایسے سر کو نیچا کیے بغیر موت نہیں دیتے جب تک اس کو اس کا سر جھکانا دیا جائے اور جب تک اللہ پاک اس کے غرور کا دنیا کے اندر علاج نہ کر دیں اور اس کے دماغ سے اس خناس کو نکال نہ دیں تو دنیا سے ایسا بندہ عام طور پہ اگر مسلمان ہے تو رخصت نہیں ہوگا کافر ہے اور آخرت کے عمد عذاب ہے تو اسی حالت غرور میں بھی دنیا سے جا سکتا ہے اگر مسلمان ہے اور اسے جنت کے اندر جانا ہے بالآخر ساری سزائیں بھگتنے کے بعد تو اس کو اس چیز کی دنیا کے اندر سزا ملتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تنہا ش... تنہا اللہ تعالیٰ نے شکست کی مطلب ہے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو ہماری شرکت کا اس کے اندر کہ ہم اس فتح مکہ کے اندر یہ سمجھے کہ ہم نے بھی کوئی بڑا کمال کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو خصلت اور عادت چاہے جانی ہو یعنی وہ چیز جو خواہ وہ کوئی خصلت یا عادت یعنی کوئی طریقہ کار طرز زندگی جاہلیت کے زمانے کا یا چاہے وہ کوئی مالی طور طریقہ ہے یعنی تمہارے جو مالی معاملات ہیں لین دین ہیں یا تمہاری معاشرت رہن سہن کے جو طریقے تھے آج سے پہلے کا جس کا دعویٰ کیا جا سکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں تہ قدمی قدم دوسری ہے موزوں اسی جگہ کہ جاہلیت کے جتنا شعار ہے وہ ساری چیزیں جو جاہلیت کے اطوار ہیں جاہلیت کے جو طور طریقے ہیں چاہے وہ مالی لین دین سے متعلق ہیں جیسے کہ سود ہے دیگر چیزیں تھیں جس کے بارے میں آگے چل کر پھر حجت الوداع کے اوپر بالکل واضح حکامات آ گئے لیکن آپ نے یہ بتایا کہ جب اسلام کہیں پر آتا ہے اور نبی جب کہیں پر آتا ہے تو وہ اپنا طرز زندگی لے کر آتا ہے اپنے طور طریقے لے کر آتا ہے اپنی تہذیب اور اپنا تمدن لے کر آتا ہے یہ نہیں کہ کفر کی یا زمانہ جاہلیت کی صرف وہی چیزیں باقی رکھی جاتی ہیں جن کے ساتھ اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس کو اسلام دوبارہ سے اس کی اجازت دیتا ہے یا اس کو اسلام اس کو قائم رکھنا چاہے تو رکھتا ہے ورنہ اس بنیاد پر نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا یعنی یہ خدمتیں جن لوگوں کے ذمے تھیں یہ اسی طرح برقرار رکھی جائیں گی یعنی یہ خدمتیں ان سب کو یہ ڈر تھا کہ ہم سے یہ یہ خدمتیں لے لی جائیں گی اور صحابہ کو دی جائیں گی آپ نے کہا یہ حسب دستور برقرار رکھی جائیں گی اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو شخص خط قتل کیا جائے قتل خطا جس کو کہتے ہیں غلطی سے جو انسان سے قتل ہو جاتا ہے تو کوڑے سے یا لاٹھی سے تو اس کی دیت یعنی خون بہا اس کا جو معاوضہ ہے غلطی سے قتل ہونے کا وہ سو اونٹ ہوں گے جن میں سے چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں گی اور آپ نے فرمایا کہ اے قریش اللہ تعالی نے جاہلیت کی نخوت تکبر کو اور غرور کو اور آبا اجداد پر فخر کرنے کو یہ اللہ نے باطل کر دیا یعنی یہ طریقہ ختم ہو گیا دنیا سے اب کوئی شخص اپنے باپ دادوں پر اور جاہلیت کے طور طریقوں کے اوپر فخر نہ کرے آپ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ وص ال وسّ مسلمانوں کی زندگیوں سے نکال کر گئے تھے اور مسلمانوں نے پھر صدیوں کے بعد ان چیزوں کو نئے ناموں کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر دوبارہ داخل کر دی آج یہ سب ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے یہ جو ہمارے آزاد برادری کا ایک خاص قسم کا تصور جس کے اندر اپنے آباء اجداد کو دوسروں کے آباء اجداد سے افضل سمجھنا اپنے خاندان کو دوسرے خاندانوں سے بہتر سمجھنا یہ وہ جاہلیت کا طریقہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ختم ہو گیا ہے آج کے بعد جو ہوگا ان اکرم کو اطقا کو نیا پیمانہ دے دیا دنیا کو کہ اب دنیا کے اندر بزرگی اور بڑائی عزت و سرفرازی وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ فلانا شخص فلاں گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ زیادہ عزت کا مستحق ہے اور فلانا شخص اگر فلاں گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ کسی عزت کا مستحق نہیں ہے یہ پیمانہ اسلام کا پیمانہ نہیں یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اور پھر اس سے بھی زیادہ وضاحت اور سراحت کے ساتھ حجت البدا جو آگے آ رہا ہے جو آخری حج آپ نے فرمایا جس کے اندر آپ نے پوری دنیا کو انسانیت کو ایک ایک بہت ہی و بلی خطبہ دیا جس میں رہتی دنیا تک کے احکامات ان کو بتائے کہ تم لوگ زندگیاں کیسے گزارو گے پھر آپ نے فرمایا کہ سنو اور کہا کہ با سب لوگ آپ نے کہا کہ یہ باطل کر دیا اللہ پاک نے ابا و اجداد کے نام پر فخر کرنا اور جاہلیت کے زمانے کے جو تکبرات جتنے بھی تکبر تھے بڑائی کے جو پیمانے جاہلیت میں تم لوگوں نے قائم کر رکھے تھے وہ اللہ پاک نے باطل کر دیا اور فرمایا کہ سب لوگ آدم سے ہیں سارے انسان کا آپ نے فرمایا کہا کہ کیا ہے کیوں کہ اناسمن آدم سارے کے سارے لوگ آدم کی اولا آدم سے ہیں وہ آدم من ترا اور آدم جو ہے وہ مٹی سے ہیں اس لیے انسان کو تکبر اور غرور جو ہے وہ زیب نہیں دیتا پھر آپ نے فرمایا یہ آیت تلاوت کی انصا و شروب ان اللہ علیم القبیر یہ آیت آپ نے یہاں تلاوت فرمائی ہم نے اللہ فرمائے ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا مطلب یہ کہ تم سب تم میں سے کوئی شخص کیسے کسی امتیازی حیثیت کا تقاضا کر سکتا ہے جبکہ دنیا میں آنے کا طریقہ سب کا ایک جیسا ہے تم سب کے سب مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہو یا تو دنیا میں کوئی انسان کہے کہ میں آسمان سے براہ راست زمین پر اترا ہوں اس لیے مجھے جو ہے وہ زیادہ عزت زیبا ہے اور مجھے میری کوئی حیثیت اور شان زیادہ ہے تو اللہ لفرمارے سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہو دنیا یعنی سب عورت اور مرد سے تمہیں پیدا کیا اللہ پاک نے اور تم کو شاخوں وہ جنا کم شروع بن اور اللہ پاک نے تم کو شاخوں اور برادریوں یعنی خاندانوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کیا یعنی تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے کیوں بنائے لتا آرف تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے تعارف کرنے کے اندر آسانی ہو کون کس کا بیٹا ہے ظاہر بات ہے یہ قبیلہ ایسے ہی بنتا ہے فلانے کا بیٹا ہے فلانے کا پوتا ہے فلانے کا پڑ پوتا ہے تو اس طرح ایک بندے کی اولاد ایک طرف سمجھی جا ایک نام ہوتا ہے ان کے دوسرے بندے کی اولاد کا دوسرا نام ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تعارف یہ تمہارے تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی انسان کو آخر انٹروڈکشن تو چاہیے ہوتا ہے نا تاکہ دوسرے سے ممتاز ہو سکے کسی کا تعارف کرا سکے تو یہ تمہارے قبائل اور تمہاری شاخیں اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی گئی ہیں یہ اس سے نہیں ہے کہ تم اس کی بنیاد کے اوپر فخر کرو یعنی اگر لفظ قرآن میں کیا ہے یہ کہ لت فخر ہوں کہ تم فخر کرو اور سینہ چوڑا کرو اور کہو گے جی میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں اور کسی انسان کو صرف اس کی ذات کی بنیاد کے اوپر کم تر سمجھنا اور اس کی احالت اور تجلیل کرنا یہ ظاہر بات ہے کسی طور اسلام میں جائز نہیں ہی. پھر آپ نے فرمایا کہ اور, اور پھر انمحم آیت کا آخر تھا انمکم آئند اللہ کو اللہ کے نزدیک اکرمکم اکرم کہتے ہیں انتہائی معزز کو اکرم اس میں تفضیل کا سیہ ہے کہ جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ جو معزز ہے تم لوگوں کے اندر اند اللہ اللہ کے نزدیک وہ کون ہے اتقاقم جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے خدا تر سے پھر آپ نے فرمایا کہ قریش سے آپ نے پوچھا کہ اے قریش میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابھی قریش سارے نیچے مکہ میں تو آپ داخل ہو گئے مزاحمت نہیں ہوئی تھوڑی سی کے علاوہ کسی کو لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی اب سب اپنی قسمت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرواتے دنیا کا کوئی بھی فاتح ہو کتنی اپنے فتوحات کی تاریخ پڑھی ہوگی نادر شاہ کا دلی میں آنا اور بعد کے لوگ جتنے بھی آئے دنیا کا کوئی بھی فاتح ہوتا تو اب وہ یہ کہتا کہ کیا ہوگا اب, اب قتل عام ہوگا اور جس طرح کہ چنگیزیوں کے لشکر جب داخل ہوئے تو اس نے قتل عام جب کیا تو کسی نے کہا اسے سے کہ خدا عورتیں نکلیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے گئے تو کسی نے آ کر اس تیموری سے کہا کہ خدا کے لیے بس کرو کیا تمہاری تلوار کی پیاس ختم نہیں ہوئی اتنا خون بہا دیا لاکھوں لوگ تم نے قتل کر دیے اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک انسانوں کے خون اتنے اوپر نہیں آ جائیں گے اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ میرے گھوڑے کے پیٹ کو جا کر خون لگے اس وقت تک تلواریں روکی نہیں چاہیے گی تو جب اور لوگوں نے فریاد کی تو کسی نے کہا کہ تمہاری قسم اس طرح پوری کرتے ہیں کہ نیچے سے خون کا چھینٹا تمہارے گھوڑے کے پیٹ کو ڈال دیتے ہیں پیٹ کو لگ جائے تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور مزید تم جو ہے وہ قتل و غارت بند کرو مفت علاقوں کی اور مفت لوگوں کی انسانیت کی تاریخ تو ان چیزوں سے بھری پڑی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں پر اس نے فتح حاصل کی تھی انہوں نے اس کا کوئی جرم نہیں کیا تھا یعنی ان لوگوں نے اس کا اس کے بندے نہیں مارے تھے کبھی اس سے جنگ نہیں کی تھی وہ تو ویسے ہی اٹھ کر ایک پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا ان قوموں کے ساتھ تو اس کا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا یہاں تو وہ لوگ سامنے تھے جن میں سے ایک ایک کے اوپر مختلف جرائم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے تکلیفیں دینے کے اذیتیں پہنچانے کے پھر صحابہ کو مختلف غزوات کے اندر قتل کرنے کے ان کو اپنے مکانوں سے نکالنے کے یہ جو لوگ سامنے کھڑے تھے اس وقت یہ سب کے سب صحابہ کی جائیدادوں کے اوپر قابض تھے اس وقت ان گھروں میں رہ رہے تھے جو گھر صحابہ ہجرت کے وقت چھوڑ کر گئے تھے ان گھروں میں یہی لوگ رہ رہے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی انہیں لوگوں کے پاس تھا جس میں آپ خود پیدا ہوئے تھے جس کے اندر آپ پلے بڑے تھے جس گھر میں آپ نے شادی ہوئی تھی آپ کی جس گھر کے اندر آپ کی ساری اولاد پیدا ہوئی تھی وہ سارے گھر ان کے پاس تھے اچھا گھروں کی بات یاد آئی تو میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ صحابہ آئے حضور کے پاس کہ اب ان جائیدادوں کا کیا ہوگا کہ ہم نے جو گھر چھوڑے تھے وہ تو موجود ہیں زیادہ صدر نہیں گزرا آٹھواں سال تھا آٹھ سال پہلے ہی گئے تھے لوگ یہاں سے تو کہا کہ ہمارے ان گھروں کا کیا ہوگا آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے لئے، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مال اور اپنی علاقہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا تو جو تم نے چھوڑ دیا ایک دفعہ اللہ کے نام پر اب اس کے اوپر صبر کرو میں اس کے اےوز تمہیں جنت کے گھر دلواؤں گا اس پر تم صبر کرو اس کے احبض اللہ پاک جنت کے گھر عطا فرمائیں گے تو انہوں نے بالکل صحابہ نے بڑی سیر چشنی کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کو مان لیا کسی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا کوئی مطالبہ نہیں فرمایا کسی کو طلب نہیں کیا ہان کے اس وقت آپ کس شان کے ساتھ داخل ہوتے مکہ مکرمہ مکر کے مکر مکر بتاؤ میرا گھر خالی کر یہ چیزیں چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا گیا قریش کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تمہاری رائے کیا ہے اندازہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ پالون خیراہ خیراہ اخ ان ابن اخن کریمن <كَرِيمين> کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اس لیے کہ آپ ایک کریم شخص ہیں اور کریم بھائی کے اور کریم کے بیٹے یعنی کہ آپ کا خاندان کریموں کا خاندان ہے مہربانی کرنے والوں کا خاندان ہے تو ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے خی عموم کریم اخن کریم کیونکہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں وہ ابن اخن کریمن اور آپ ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو جرم کھلنے کے بعد اور راز فاش ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تفریب علیکم یوم الوم فانتم حبوف کہ آج تمہارے اوپر کوئی تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اور آج تم کسی چیز کے اندر ماخوز اور پکڑے ہوئے نہیں ہو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو اس طرح آپ نے اس کو عفو عام کہتے ہیں کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہر شخص خاص جتنے قدر سوائے پندرہ لوگوں کے پندرہ لوگ ایسے تھے وہ بدبخت ازلی جن کے بارے میں حکم خداوندی یہ ہوا کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دی گی اور ان میں سے ایک تو اتنا بدبخت تھا کہ جب اس کے پیچھے صحابہ کو بھیجا تو وہ خانہ کعبہ کے اندر بھاگ گیا اور خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹ گیا کہ اس جگہ تو مجھے کوئی نہیں قتل کرے گا آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو اور یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا ان پندرہ لوگوں کے بارے میں یہ سارے وہ لوگ تھے جو شاطمِ رسول تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جو نبوت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گالیاں ایسی دیتے رہے تو ہی نامے جس میں اگر آپ کے اوپر اور ظلموں و ستم کسی نے کیا اس کو تو معافی ملی لیکن جن لوگوں نے نبوت کو ایک مشن بنا کر ٹارگٹ کیا کسی نے مستقل اس کام کے لیے بدباش شعراء ایسے تھے ان کا کام بھی یہی پروپیگنڈا تھا کہ وہ نبی کی کو نشانہ بناتے تھے جو چونکہ نبوت اللہ کی کا کی طرف سے بھیجا گیا اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک منصب ہے اور اس منصب کی توقیر اور اس کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس طرح کے ان کی خیر تفصیل لمبی ہو جائے گی کہ کون کون تھے اس کے اندر سیرت کتابوں میں سب کا ذکر اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور کچھ مرد بھی تھے اور اس سے علما نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شاطم رسول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کو صاحی کرنے والا ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے اور اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا اور یہ لوگ بڑا لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پر اول تو وہ جس طرح بے سر و پاک قصے کہ ایک عورت حضور پر کوڑا پھینک تھی یا نے اس کو معاف کر دیا یہ تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا ایک قصہ آج تک جتنا دین ہم نے پڑھا ہے اس میں تو کہیں نظر نہیں آیا البتہ کسی اور کے پاس کوئی اور صحیفہ ہو جس کے اندر یہ لکھا ہو تو ہمیں بتائیں کہ کہاں لکھا ہے اس کے بعد جو ہے یہ آخری یہ فتح مکہ پر یہ حدیث کی مستند کتابوں کے اندر یہ جن پندرہ لوگوں کو آپ نے معافی نہیں دی اور جن کو جن میں سے کچھ لوگ تو پھر ایسے تھے کہ وہ ایک اور طریقے انسان کہ ان میں سے جو اتنے کافی سارے لوگ جو قتل کیے گئے عورتیں قتل کی گئیں یہ اسی جرم کے اندر قتل کی گئیں اسی کو پرئمہ اسلام نے کتابیں لکھی ہیں سارم المسلول لالا شاتم الرسول شاتم کہتے ہیں گالی دینے والے کو شاتم شتم عربی کے اندر گالی کو کہتے ہیں تو نبی کو گالی دینے والے کو شاتم کہتے ہیں شاتم الرسول تو شاتم الرسول کی سزا وہ قتل ہے اور یہ کام جو ہے ظاہر بات ہے کہ اسلامی حکومتوں کا ہے مسلمانوں کی حکومتوں کا ہے کہ اس پہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ذرا عجیب بات ہے کہ ملک سے غداری کی سزا تو موت ہے اور ساری دنیا کے اندر ہے کہ اس فلانا جو ہے غدار ہے تو غدار کی سزا موت ہے اور نبی کی گستاخی کے اوپر اس پر کہتے ہیں ڈبیٹ کریں کہ یہ جی کیا سزا ہونی چاہیے آئیں اور بات کریں اور ٹی وی چینلز لگے ہوتے ہیں جاہلوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے ایک سے بڑا ایک جاہل اس پر اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے کے اندر احادیث میں قرآن سے واضح طور پر ارشادات ہیں اور یہ امداد امام علیکم رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں کیا باقی رہ گیا اس امت کے اندر خیر کی کیا چیز باقی رہ گئی جو خود زندہ ہو اور اس کے نبی کو گالی دی جاتی ہے وہ کیا امت ہے مالک اپنے اس دور کے دور کہ کیا اس امت پر وہ دن بھی آئے گا کہ یہ لوگ زندہ ہوں گے اور ان کے نبی کو گالی دی جائے تو یہ نامسعود اور منحوس دور دیکھے ہمیں دیکھ ہمارے ہمارے زمانے ہمیں یہ ایسی بے برکت زندگیاں ہماری تھیں ورنہ شاید پچھلی صدیوں کے اندر امت نہ دیکھا ہو یہ منظر اور تو اس بارے میں جو قرآن کے احکامات حدیث کے احکامات آپ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اس پر آپ یعنی رحمت للعالمین تھے اتنے بڑے بڑے جرائم کو معاف کر دیا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے خاندان کا اپنے کوئی کہیں پر بھی ان سے نہ لیا لیکن جن لوگوں نے نبوت کو مشن بنا کر نشانہ بنایا تھا ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہو جب آپ فارغ ہوئے خطبے سے تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے کہا گزارش کی کہ رسول اللہ یہ کنجی ہمیں عطا فرما دیجئے اور کیونکہ ہمارے ساتھ زمزم تو پہلے ہی سے اس خاندان کے پاس تھا تو کہا کہ یہ سقایت جو ہے نا اس کو کہتے تھے سقایت زمزم پلانا وہ پہلے سے بنو حاشم کے پاس تھا یہ منصب تو کہا زمزم سقایت کے ساتھ اس کو حجابت کہتے تھے کہا کہ یہ یہ منصب بھی اللہ پاک ہمیں عطا کر دے تو یہ شرف ہوگا تو اس پر آیت قرآن کی آئی کہ ان اللہ یا مورکم انتعلہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اپنی امانت والوں کو پہنچا دو تو آپ نے پھر عثمان بن طلحہ کو کہا کہ بلایا آپ نے کہا ان سے کنجی انہیں کو واپس کر کے کہا کہ اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی اور وہ کنجی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے یہ شیبہ انہیں کے بیٹے کا نام تھا طلحہ کے بیٹے کا نام عثمان کے بیٹے کا نام شیبہ بن عثمان اس خاندان کو آج بھی آپ نے نام سنا وہ خاندان ہے بنی شیبہ کہتے ہیں تو یہ اسی خاندان کے پاس ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تم کو میں نے نہیں دی کنجی تم کو اللہ نے دلائی ہے اور جو تم سے لے گا وہ بڑا ظالم ہوگا یہ ظالم ہوگا جو تم تمہارے گھر سے چاہے, تم سے چابی لے گا تو اب دیکھیں کتنے حکومتیں آئیں اور گئیں اور خصوصاً سعودی عرب کا نظام آپ کو پتہ ہی یہ کیسے ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارا کچھ اس کے باوجود خ... اس حدیث کی وجہ سے خانہ کعبہ کی چابی لینے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی کہ خانہ کعبہ کی چابی کیونکہ تو اس کے بارے میں آپ کہہ گئے وہ ظالم ہوگا جو لے گا تو یہ اس خاندان کو آپ نے وہ دی آج انہی کے پاس پھر یہ ہو گیا صبح آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں فجر کے بعد یہ سارا عمل ہوا اور اس کے بعد زہر کا وقت آ گیا اور قریش کے لوگ اب معافی مقا... کا اعلان ہو گیا تو مسلمانوں نے جو چونکہ آن... اب تو یہ بیت اللہ تھا یہاں نمازیں ہونی تھیں یا جانیں ہو تھی ہونی تھی تو قریش کے بہت سے لوگ چلے گئے جبل ابی قبیث بالکل اس طرف اس چوٹیوں پر بیٹھ کر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے نیچے کے نظارے دیکھ رہے تھے خانہ کعبہ میں نے آپ کو بتا بتایا نا بالکل آج بھی آپ دیکھیں گے تو یہ جو اوپر کے قریش کی یعنی جو مکہ کی پہاڑیاں ہیں اس سے یوں بالکل نشیب میں آ کر جو بالکل آخری نیچے کا پوائنٹ بنتا ہے تو خانہ کعبہ وہاں پر ہے تو اوپر سارے مناظر نظر آتے ہیں تو یہ لوگ اوپر چڑھ کے دیکھ رہے تھے ظہر کا وقت داخل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اشارہ کی کو فرمایا ہے بلال اور آج تم چڑھو کعبے کی دیوار کے اوپر چڑھ کر اذہ دو توحید کی بیان کے تو اس کے بعد حضرت بلال خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر چھت کے اوپر چڑھے اور وہاں جا کر اور وہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حضور کی نبوت اور رسالت کی پختائی جانک کعبے کی دیواروں سے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت اسلام تو نہیں لائے سارے تو نہیں لائے تھے لیکن معافی تو سب کو مل گئی تھی چاہے وہ اسلام نہ بھی لائے تو بہت سے لوگوں سے یہ منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ روپوش ہو گئے چلے گئے پھر آپ نے ایک بائیس سال کے نوجوان کو حضرت آتاب کو ان کو آپ نے مکہ کا والی یا اس کو گورنر کہیں وہ بنایا ان کی عمر اس ایک اکیس سال عمر تھی ان کی صبح اور ان کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ ایک درہم روزانہ ایک درہم روزانہ کا ان کا وظیفہ مقرر کیا حضرت آفتاب یعنی اس طرح اتنے صفات کے یہ لوگ تھے یہ کیا وظیفہ ایک درہم دیکھا جائے تو لیکن انہوں نے کہا کہ جس کا پیٹ اس وزیر حضرت اطاب نے کہا کہ جس کا پیٹ اس وظیفے سے نہ بھرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری عمر بھوکا رکھی کہا کہ اس کو جن جنہوں کہا ان کا کہا، مطلب یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ اتنی بڑی آپ نے میرے لیے اس کو وہ وہ عمر نے مقرر کی اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں حضرت آتاب ہی مکہ کے بالی رہے اور ان آپ سم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بکر صدیق کا دور آیا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن نے بھی انہی کو برقرار رکھا اور یہ حضرت بغر صدیق کے پورے دور میں یہی حضرت اطاب ہی مکہ کے والی رہے اس وقت ان کی عمر 23-24 سال تک پہنچی ہوگی پھر عجیب اتفاق یہ ہے کہ جس دن صحیح میں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال مدینہ میں ہوا اسی دن مکہ کے اندر حضرت کا وسال بھی ہوا جو اہم جوانی کے اندر تو یہ یہ ہوا اور اس کے بعد آپ مدینہ میں آپ آپ ایک جگہ گئے صفا و مروا کے درمیان ایک پہاڑ کے اوپر آپ گئے وہاں جا کر آپ نے آپ دعا بھی کر رہے تھے خانہ کعبہ کو دیکھ بھی رہے تھے تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ اب معافیاں بھی مل گئی ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں اب کچھ اسلام قبول کر رہے ہیں تو انصار میں سے کچھ نے کہا کہ حضور کو اپنا گھر پسند آ گیا ہے اور حضور بڑے خوش ہیں مکہ کے اندر بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ دعا کر رہے تھے بیت اللہ کے اندر دیکھ کر اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی حضور بڑا رحم کا معاملہ کر رہے ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ حضور مدینہ واپس نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں اور مکہ کے ساتھ جو ظاہر ہے بیت اللہ کے ساتھ جو حضور کا تعلق تھا پھر آپ کی وہ انسان جہاں بچپن نہیں بلکہ آپ نے تو 53 سال تک کی عمر جہاں پر گزاری تھی تو آپ کو بھائی کے ذریعے پتہ چل گیا اس بات کا تو آپ نے بلایا انصار کو آپ نے کہا تم لوگوں نے کہا یہ کہ مجھے میرا خاندان پسند آ گیا ہے نرم نرمی کر رہا ہوں ان کے ساتھ اور مجھے بیت اللہ اچھا لگ رہا ہے تو میں جو ہوں وہ ادھر رہ جاؤں گا تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی جو ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہم خوشی اور مسرت دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا وہ لگتا ہے کہ آپ شاید واپس تشریف نہ لے کر جائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول اس کے رسمے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف ہجرت کی تھی یہ ہجرت اللہ کے لیے کی تھی اور تمہاری طرف کی تھی اور یہ ہجرت قائم رہے گی یہ انصار میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو یعنی میرا یہ نہیں کہ یہ ہمارا ہمیشہ کا ساتھ ہے یہ اس پر نہیں فتح مکہ کے ساتھ اس پر انصار اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ مکہ کو فتح کرنے کے بعد پھر مدینہ تشریف لے کے جائیں گے واپس لیکن آپ نے جگہ جگہ انصار کو آپ بھی کہا کرتے تھے اصل میں وفا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اللہ پاک نے ان کا خمیر وفا سے اٹھایا تھا اور ظاہر بات ہے کہ جن حالات کے اندر انصار نے ان کا ساتھ دیا تھا اس سے جو اگلی جو غصبہ ہے ابھی آئے گا وقہ آج کا تو ختم ہو گیا لیکن اس بات کو اس کے ساتھ جوڑ کے بتا دوں کہ جب آگے طائف کا غذبہ اس کے فوراً بعد ہوئے بتاؤں کا اگلے جمع ان شاء اس کو بیان کریں گے اس غزوہ کے اندر چونکہ یہ لوگ بھی شامل تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تازہ تازہ فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے باز لوگ اور ظاہر بات ہے اس میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے ہول ہارٹڈلی بالکل دل سے نہ ہوئے ہوں تو جب اس غزوہ کے اندر بہت زیادہ غنیمت آئی تھی بہت زیادہ اور آپ نے ان سرداران قریش کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ مال و منال کیا تھا کسی کو سو اونٹ دیے کسی کو تین ہزار بکریاں دیں کسی کو پانچ ہزار بکریاں دیں کسی کو کتنے کتنے غلام دیے اور عجیب یہ کیا کہ انصار کو کچھ نہیں دیا سب کچھ انہی میں تقسیم کر دیا تو کچھ انصار کے نوجوانوں نے نوجوان لڑکے ذرا بات منہ پر لے آتے جلدی تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو سارا کچھ اپنے خاندان میں بانٹ دیا اور ہماری تو ابھی تک ہماری تلواروں سے تو خون ٹپک رہا یعنی ہم نے بھی داد شجاعت دی ہے اس جنگ کے اندر بھی اور پچھلی جنگوں کے اندر بھی تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی ہے سعد ابن عبادہ نے جا کے بتائی کہا کہ رسول اللہ بعض لڑکوں نے یہ کہا آپ نے کہا بلاؤ سب کو تو سارے آگے تو آپ نے کہا کہ انصار کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے اللہ تعالی نے تم کو میری وجہ سے ہدایت دی اور تم آپس کے اندر لڑتے تھے اوسر حضرت کی سخت لڑائیاں تھیں تم آپس کے اندر دست و گرے تھے میری وجہ سے تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا اور تم بڑے غریب تھے میرے آنے کے بعد اللہ پاک نے تمہارے اوپر غلائی منفتوحات کی کثرت کی انصار کہا رسول اللہ بالکل ایسا ہے ایسے ہی تو کہا لیکن کہ تم مجھے جواب نہیں دیتے اس بات کے اوپر انصار کہا رسول اللہ کیا جواب دے آپ کو اس بات کہا تم یہ جواب دے سکتے ہو کہ آپ بھی ہمارے پاس اس وقت آئے تھے جب آپ کو ساری دنیا جھٹلا رہی تھی تو ہم نے آپ کو مانا تھا اور جب آپ کے پاس پوری دنیا میں جگہ نہیں تھی تو ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا تھا اور جب آپ جو ہے وہ ساری دنیا سے جب آپ کے کے خلاف تھی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے تھے حضور انصار تم یہ جواب بھی تو دے سکتے ہو تو انہوں نے تو ظاہر بات ہے وہ کہاں کہتے کہ ہمیں جواب دیتے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اس بات پہ افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ میں نے غریمت کا سارا مال ان قریش کے سرداروں کو دے لیا تو کہا میں نے تو ان کو اس لیے دیا کہ یہ نئے اسلام لائے ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت اور محبت بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ تعلیف قلب کی ہے ان کا دل خوش کیا ہے اور تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تمہارا اسلام میرے نزدیک ہر قسم کے شک و شبے سے بالا ہے تو اے انصار کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جب یہ لوگ اپنے ساتھ بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں گے اپنے گھروں کو تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے کیا اس تقسیم پر تم راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے پاس بھیڑ اور بکریاں ہوں اور تمہارے پاس اللہ کا رسول ہو اور کہا کہ اگر ساری دنیا ایک وادی کے اندر جائے گی چل رہی ہو اور انصار تم دوسری وادی کے اندر جا رہے ہو تو میں محمد الرسول اللہ اس وادی میں جاؤں گا جس میں تم جاؤ گے پھر کہا کہ انصار میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہوں تو سیرت نگار ان نے, نے لکھا ہے کہ اس پہ انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسو سے تر رویں داڑھیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے اوپر اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس تقسیم کے اوپر راضی ہیں لوگوں کو بھیڑ بکریاں ملیں اور ہمیں اللہ کا رسول ملے ہم اس تقسیم کے اوپر دل و جان کے ساتھ راضی ہیں اور اس پہ یہ غزبہ ہے. اگلی جو غزبہ آئے گی اس کا ذکر انشاءاللہ شاء تفصیلات اگلے جمے ہیں واخبہ